میرے پیارے اسلام لگائی اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی اسلام بہنوں حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ پر زندگ کہ جنہوں نے واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا حضرت سیدنا امام زین اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز ادا کر کہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی لوگوں نے آگ آگ پکارنا شروع کر دیا لیکن لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جون جون آگ کو بجھانے کی تدبیر ہو رہی تھی آگ اور جک رہی تھی اور امام رحمت اللہ تعالی علیہ کی نماز کے خوشبو اور خزو میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہاں تک کہ دن آخر آگ بجھا دی گئی آپ نے نماز پوری کی اس کے بعد لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے یا صدیدی آپ کو پتہ نہیں تھا آپ کے گھر کو آگ لگ رہی ہے اور ہم آگ آگ پکار بھی رہے تھے ایسے وقت میں ایسی صورت حال میں تو نماز توڑنے کی اجازت ہے آپ نے نماز کیوں نہیں توڑی کیا وجہ تھی انہوں نے وجہ دریافت کی امام پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگوں نے آگ آگ پکارنا شروع کیا تو مجھے جہنم کی آگ یاد آ گئی اور اب تم بتاؤ کہ میں اس دنیاوی آگ کی پرواہ کرتا یا اس جہنم کی آگ کی پرواہ کرتا ہوں چنانچہ میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑا رہا اور جہنم کی آگ سے پناہ کی دعا مانتا ہوں میرے پیارے ہوں. اور بھائی کتنا پیارا درس دے گئے اور وہ واقعہ یقیناً اکثریت کو معلوم ہوگا کہ حضرت سیدنا بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ جنگل میں جا رہے ہیں رونے کی آواز آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی شخص بلک بلک کر رو رہا آواز کا تعاون کیا دیکھا تو ایک چھوٹا سا بچہ رو رہا اور زاروں کتار رو رہا آپ نے اس کو اٹھا کر پوچھا اے بیٹا اس عمر میں رونا آخر کیا وجہ یہی دل میں خیال آیا ہوگا کہ والد نے مارا ہوگا والدہ نے کچھ کہا ہوگا کوئی خواہش نہیں مانی ہوگی کوئی بات نہیں پوری کی ہوگی کوئی فرمائش رد کر دی گئی ہوگی آپ نے پوچھا اس بچے نے جو جواب دیا واقعے کو مختصر کر رہا ہوں کہنے لگا میری والدہ نے آج جب چولہا جلانا چاہا تو اس میں بڑی بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی آگ نے بڑی لکڑیوں کو نہیں جلایا یا ان لکڑیوں نے آگ کو نہیں پکڑا تو میری والدہ نے چھوٹی چھوٹی کھپچیاں چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو رکھا اور پھر ان کے اوپر ان بڑی لکڑیوں کو رکھا پھر ان چھوٹی لکڑیوں کو جب ٹی दिखाई دکھائی ان کو آگ لگی تو پھر بڑی لکڑیوں نے بھی آگ پکڑ لی میں یہ منظر دیکھ رہا اب اس بچے کی سوچ دیکھیں اتنی اس کی پیاری مدن سوچ تھی ایسی عبرت والی سوچ تھی اس نے جو کچھ سوچا وہ اس کی حد تک ذرا اندازہ اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کل بروز قیامت اگر رب تبارک کا ہوتا نے فران حمان شداد ابو جہل ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں ڈالا تو ہو سکتا ہے جہنم ان کو نہ جلائے حالانکہ ایسا نہیں ہے جہنم کی آگ تو بڑی شدید و مزید ہو حالانکہ ایسا نہیں ہے لیکن اس کی سوچ کہ ہو سکتا ہے جہنم ان کو نہ جلائے تو پھر مجھ جیسے گناہ کو کہیں جہنم میں ڈالا جائے جب جہنم کی آگ ہمیں جلائے تو پھر ان کافروں کے جلنے کا سبب بنے میں نے جب یہ دیکھا جہنم کے خوف سے رب تبارک کا وطلا کے خوف سے میری حالت خراب ہو میری حالت خراب ہو. اور میں نے رونا شروع کر دیا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اور مجھے پردے میں رہ کر سننے والی سرنگ رہی اندازہ لگا اس بچے کی سوچ اس کو آپ کو دیکھ کر جہنم یاد آئی میرے پیارے اور سنگ ہے یہ کیا کبھی ہمیں آپ کو دیکھ کر جہنم کی آگ کا خیال آیا کبھی ہم نے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا روز حشر کے بارے میں سوچا کبھی سخت گرمی ہو اور ننگے پاؤں فرش پر چلنے کا اتفاق ہو این دوپہر کا وقت ہو ہمارے پاؤں جل رہے ہیں کیا اس وقت ہمیں روزے حشر کی گرمی اس وقت کے زمین کے تپنے کا خیال آیا افسوس کہ آج اس طرح کی باتوں سے ہمیں انرجیکٹ ہوتی ہے آج اس طرح کی باتیں ہمیں عجیب و غریب हमारा ہیں ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی, جی ان لوگوں نے کیا باتیں شروع کر دیں اللہ تعالیٰ رسیم و کریم ہے اس کی رحمت کی باتیں کرنی چاہیے یہ کیا ڈرانے والی باتیں شروع کر دیں یاد رکھیں میرے پیارے اور محسل اسلام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں اللہ تعالیٰ, تعالی رسیم و کریم ہے اس سے کس کو انکار ہے جگانے والی بات اگر کی جائے تو کس نے یہ کہا کہ اس کی رحمت سے انکار کیا جا رہا ہے قرآن اٹھا کر دیکھے کیا جہنم کا ذکر نہیں ہے کیا غاطلوں کے لیے عذاب کا ذکر نہیں ہے کیا فاسقوں کے لیے عذاب کا ذکر نہیں ہے کیا گناہداروں کے لیے عذاب کا ذکر نہیں ہے, ذکر نہیں ہے؟ جہاں قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و وطالہ کی رحمت کا اس کی بخشش کا ذکر ہے وہاں پر اس چیز کا بھی تو ذکر ہے ہمیں دونوں پہلو دیکھنے चाहिए لیکن ہم صرف اور صرف عمل سے پہلے सही کرنے کے لیے صرف اور صرف عمل سے بچنے کے لیے اور اپنے نف کو تسلی دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں رحمت کا ذکر کرو بے شک اللہ رب العزت کا فرمان ہے سبقت رحمتی اعلی غدی میری رحمت میرے غزب پر حاوی ہے لیکن رحمت کا وہ مقوم جو آج ہم نے سمجھ لیا ہے وہ نہیں ہم نے رحمت کا کیا مفہوم سمجھ لیا ہے جو مرضی میں آئے کرو نماز ایک وقت کی پڑھو یا نہ پڑھو اور جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کرو نہ حلال کی تمید نہ حرام کی کمیز اور بس یہ کہو کہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے نا ہم گناہ گاروں کے لیے ہم پہ اس کی رحمت برسے گی ہم بخشے جائیں گے میرے پیارے اور مصنف نائیں بھائیوں اگر رحمت کا یہی مفہوم دے دیا جائے تو ذرا ایک سوال کا جواب آئیے تلاش کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہ الردوان جو سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں ان کی صحبت میں انہوں نے زندگیاں گزاری اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ان کا زیادہ یقین تھا یا ہمارا یقین ہے یقیناً جواب سب کا یہی ہوگا کہ ان کا یقین تھا وہ اللہ تعالی کی رحمت کو ہم سے زیادہ بلکہ ہم سے کئی درجے زیادہ جانتے تھے کہ جنہوں نے رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا میدان بدر میں بدر و میں غزلۂ تبوک میں اسی طرح جناب والا غزلۂ احزاب میں اور کن کن مقاموں کا میں ذکر کروں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انہوں نے اپنی آنکھوں سے مظاہرہ کیا لیکن کیا کسی صحابی کا ایسا قول ملتا ہے کہ اس نے ایسا اچھا فرمایا ہو نہیں بلکہ وہ رحمت کا صحیح مفروم سمجھے تھے انہوں نے کیا کیا رب تبارہ کا تعالیٰ کی رحمت کا صحیح مفروم سمجھا اور عمل سے پہلو تہی اختیار نہیں کی عمل سے اچھے عمل سے راہ فراہ اختیار نہیں کی بلکہ اچھے عمل کیے اور پھر بھروسہ کیا تو اپنے عملوں پر نہیں کیا اللہ تعالی کی رحمت پر کیا یہی عرض کرتے ہیں مالک ہمارا عمل کچھ نہیں بے شک صحیح رحمت ہے میرے محبوب علیک السلام کا کرم آج ہم کرتے کچھ نہیں ہے اور ایسا ذکر کرتے ہیں اب یہ اس کی رحمت ہے وہ جس کے ساتھ جیسے معاملات فرمائے لیکن جو ہمارے سامنے اس کو ہمیں دیکھنا بھی. میرے پیارے اور سنائیں گے اللہ تبارک و اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقت خیل سے ہم سب پر اپنا کرم فرمائے یقیناً اس کی رحمت ہی سے ہم بخشے جائیں گے اس بات سے کسی کو انکار نہیں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہم عمل سے رائے فرار اختیار کریں اور اچھے اعمال نہ کریں اگر اس بات کو دیکھا جائے تو اسلام کا سارا نظام عمل بیکار نظر آتا ہے کہ پھر تو کچھ بھی نہیں کرو ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ نہیں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں عملوں کے بارے میں بتایا قرآن و احادیث ان تمام معاملات کو کہ یہ عمل کرو گے یہ سواب ملے گا یہ عمل کرو گے یہ سواب نہ لے گا دونوں راستے بتا دیے گئے یہ سراتے مستفین ہے یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ شیطان کا راستہ ہے اور شیطان کے راستے کی شاخیں بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح فرمانے اب ہمارے سامنے دونوں راستے ہیں اس راستے کو ہم چوائس کریں گے اگر اچھے راستے کو چوائس کیا تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہوگا اور اگر خدا نہ حادثہ کوئی برے راستے پر چل پڑا کہ جس نے نہ تو اس دنیا کے معاملات حاصل کی نہ اپنے اعمال کو سنوارا بلکہ غفلت کی زندگی بسر کرتا رہا اور غفلت ہی میں اس کا انتقال ہو گیا اور یاد رکھیں اگر رب تبارک کا مطالعہ ناراض ہو گیا تو یاد رکھیں پرانے کریم قرقان حمید نہیں میں ہے ان بقش رب کا شدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت شدید کاش ہمیں بھی جب سے عبرت حاصل کرنا آ جائے اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب علیہط السلام کے احکامات پر عمل کرنے والے دن میں پیارے مخصوص بھائیو آج نمت مسلمہ سنتوں سے بہت دور پیارے آتا علیہات السلام کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی سنتوں سے آج ہمیں ہم نے دوری اختیار کر رکھی نمازوں کی طرف آج ہمارا رکن نماز پڑھتے ہیں کس طرح پڑھتے ہیں ہر شخص جو تو آئیے میرے پیارے اور مختلف سلائی بھائیوں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی جو کہ ہمیں اسی چیز کا درد دیں گے کہ اللہ رب العزت کی رحمت پر بھی ہمارا بھروسہ ہو اچھے اعمال کریں اس سے ڈرتے بھی رہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنائیں اور اپنی زندگی کو ایک واقعی مسلمان کسی زندگی کی طرح بسر کرے کہ ہمارا چال جھال رہن سہن ہمارا اب ایک مسلمان کی طرح ہے ارشمد دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے کیونکہ آج آپ دیکھیں سنت مصطفیٰ علی صاحب جن کس قدر میں ایک صرف ایک بات کر رہا ہوں اسی کو اگر ذرا سا غور سے سن لیں اور اس پر سوچیے گا کہ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کس قدر دور ہیں کہ ایک پانی پینا ہماری بنیادی ضرورت پانی پینا ہماری سب کی بنیادی ضرورت سب لوگ پیتے ہیں انسان جن، جناب والا جانور مسلمان کافر مرد اور بچہ بڑھا سب پانی پیتے ہیں اگر کوئی شخص پانی نہ پیے تو یقیناً وہ زندہ نہیں رہ سکے گا زندگی کے لوازمات میں سے لیکن کیا جتنے افراد اس وقت بیٹھے ہیں جو جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، اگر ہم اپنے من میں جائزہ لیں کیا ہمارے گھروں کے اندر یا ہماری ذاتی زندگی میں اس پانی پینے کی سنت پر عمل ہو رہا ہے صرف پانی پینے کی سنت باقی سنت ہے تو اس کا ذکر نہیں کر رہا صرف اس کو اس وجہ سے کہ یہ بنیادی ضرورت ہے روز کچھ نہ کچھ مقصد چند گلاس پانی کی پیتے ہیں ہماری ضرورت ہے ہی اس کو ماننا پڑے کیا ہم اپنے آکاش صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے کے طریقوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے مطابق عمل کر رہے افسوس سد افسوس گھر ہو باہر ہو اسکول ہو کالج ہو مارکیٹ ہو آج اس طرح کی سنتوں طرف کسی کا خیال نہیں ہے کوئی کھڑے ہو کر اگر پی رہا ہوں اس کو محبت سے کہا جائے کہ صحیح بیٹھ کر پی تو وہاں ویسے نفس پرست ہوتے ہیں ایسے مغرور ہوتے ہیں کہ ان کی وہ اپنے کچرے شان سمجھتے بعض لوگ تو جی جی آپ نے صحیح سمجھا یوں کہتے بیٹھ کے پی لیتے ہیں بعض اپنی کثر شانت سمجھتے ہیں بعض الٹے ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جائے بھائی سیدھے ہاتھ سے پی لو برا مان ہیں الٹے ہاتھ سے چیز دے رہے ہیں کیونکہ سیدھے ہاتھ سے کوئی چیز لینا دینا اور کھانا پینا سنتیں مبارکہ تو بعض لوگ الٹے ہاتھ سے دیتے ہیں تو ہم جیسے الحسم اللہ ان کو محبت کے ساتھ سیدھے ہاتھ سے دے دیجیے یا سیدھے ہاتھ سے لے دیجیے تو بعض لوگ کو اچھا ریسپانس دیتے ہیں اور بعضوں کے چہرے کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے اسی وقت اور وہ ایسے مقصد کے وہ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے ان کو ہم نے کوئی بہت بری بات حالان کی حالانکہ المد اللہ محبت سے کہا جاتا ہے خود ہمارے ساتھ ایسے کہیے تم آپ کیا کرو دوں گا ارے چھوڑ چھوڑو جوڑو یار کیا تمہیں لینا ہے لو نہیں لینا تو مت لو دینا ہے لو نہیں لینا تو مت لو اس طرح کی گفتگو تو اس وقت پھر یقین کریں بدن کام جاتا ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس کو بتایا گیا ہے کہ نبی پاک صاحب لولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سنت کو بھی نہیں اپنانا تو دل کو افسوس ہوتا ہے تو میں یہ چوٹ کر رہا ہوں سوچ دے رہا ہوں آپ کو کہ آج واقعی ان سنتوں سے اللہ رب العزت پیارے آقاص طلاۃ السلام کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق دے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے اللہ تعالیٰ اس کو دوام بخشے الحمدللہ بلا مبالکہ دعوت اسلامی نے ہزاروں نہیں لاکھوں اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی صلاح. جو کل تک سنتوں بھرے ماحول سے دور تھے ان کا بھی یہی حال تھا کہ ذرا سا ان کو کوئی نیکی کی طرف بلاتا تھا تو وہ اکڑ کی وجہ سے لبیک کہنے کی بجائے لالبیک کہہ دیتے تھے جاؤ ہم نہیں آتے لیکن ہمارے اسلامی بھائیوں نے محنت کی جیسے آپ میں سے کئیوں کو اجتماع کے لیے کہتے ہوں گے قاتلے کے لیے کہتے ہوں گے منتیں سماجتیں کرتے ہوں گے تو اس میں ظاہر ہے کسی کا ذاتی فائدہ نہیں نیند کا فائدہ ہے۔ تو اسی طرح ان کو بھی کسی نے دعوت دی اور وہ الحمدللہ یہاں اجتماع میں آئے اور انہوں نے اس ماحول کو دیکھا اور پھر کرم ہوا تو آج اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تو سنتوں بھری زندگی گزار تھی تو اللہ تعالی ہمیں بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے الحمدللہ ہمارے ہاں کراچی سطح پر فیضان مدینہ محلہ سوداگرام سبزی منڈی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری استماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور رات کو جلدی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ اگلے دن ورکنگ ڈے ہوتا ہے تو آپ سے التناس ہے کہ اجتماع میں ضرور تشریف لائیں کریں ہمارے سامنے کمزوری ایمان مسجد ہے وہاں سے الحمدللہ للہ ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے تقریباً آدھے پونے گاڑی ہوگی استماع میں آپ کلم فرمائیں خدا ایک مرتبہ اپنے و ذہن کو صاف کر کے آئیے انشاءاللہ شاء آپ خالی نہیں جائیں گے کچھ نہ کچھ لے کر جائیں گے اس کے علاوہ الحمدللہ صوبہ سندھ کی سطح پر دعوت اسلامی کا تین روزہ سنتوں بھرا اجتماع قرنگی نمبر ساڑھے تین میں اکیس بائیس اور تیئیس مارچ کو ہو رہا ہے یعنی اسی جمعہ ہفتے اور اتوار کو جمعے کی نماز سے یہ شروع ہوگا اور اتوار کو رات کے شاہ کی نماز کے بعد یہ صلاح السلام اور دعا پر ختم ہوگی تو اس اجتماع میں بھی آپ سے عرض ہے کہ ضرور قدم انجا پر ہو سکے تو آپ تینوں دن آئیں اللہ کی راہ میں آپ تین دن نکالیں گے تین دن کے انشاءاللہ اس اجتماع میں شرکت کریں گے تو دنیا کا تھوڑا بہت نقصان تو ہوگا کچھ کھونے کے لیے کچھ پانا تو پڑتا ہے لیکن ان بہت کچھ ملے گا اور اگر کسی کے ساتھ واقعی جینیئن پرابلم ہو تو نہیں آ سکتا ہو تو اتوار کو تو تقریباً چھٹی ہوا کرتی ہے تو اتوار والا دن آپ پورا دعوت اسلامی کو دے دیں اور اتوار کا پورا دن وہاں گزاریں اور جب تک اجتماع ختم نہیں ہو جاتا آئیں, نہیں آئیں آخری نشست جو ہے وہ تقریباً عصر کے بعد شروع ہوگی امیر دعوت اسلامی کا بیان ہوگا اور اس کے بعد مغرب کے بعد ذکر اور دعا اور اس کے بعد کی نماز تو اس میں ضرور شرکت فرمائیے گا تیئس مارچ بروزے اتوار اسلامی بہنوں کے لیے بھی وہاں پر اہتمام ہوگا ظہر کی نماز کے بعد تو ہمارے یہاں تنظو ایمان مسجد سے دو بجے انشاءاللہ اسلامی بہنوں کی بس روانہ ہوگی تو یہ اسلامی بہنیں سماج پر مارہ ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ آپ بھی اجتماع میں آئیے کیونکہ ظاہر ہے جس طرح اسلامی بھائیوں کو دین پر عمل کرنے کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے اسلامی بہنوں کو بھی ہے اور ایک عورت کے سدھر جانے سے ایک پورا گھرانہ سلھا جاتا ہے پورے گھرانے کی اصلاح ہو جاتی ہے وہ اللہ کرے ہماری بہن بیٹیوں کو بھی پردہ نصیب ہو جائے اور یہ بھی صلاح و سنت کی پابند ہو جائیں اور اللہ رب العزت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ علیہ کی چادر تدبید کے صدقے ان کو بھی چادر حیات عطا فرمائے اور یہ بھی قرآن و سنت کی پابند بن جائیں عورتوں کا اجتماع ہمارے یہاں اس حلقے کی سطح پر ہر بدھ کو ساڑھے تین بجے محبوب اسکوائر فرسٹ فلور پر ہوتا ہے مدرسے مدرسے والی में میں مسجد کنزول ایمان کے سامنے محبوب اسکوائر اجتماع ہوتا ہے تو ضرور اس میں کرم فرمایا کریں اکیس مارچ جمعے کو مغرب کی نماز کے بعد کنزل ایمان مسجد سے کورنگی نمبر ساڑھے تین کے لیے بسیں روانہ ہوں گی آپ تمام اسلام بھائی ضرور شرکت سرمائیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کا سینہ مدینہ اور انقلاب آ جائے گوڑیوں تو لیکن کسی کے لیے واقعی یہ ایک بڑی تبدیلی کا باعث بنے الحمدللہ ہمارے یہاں یعقوب ٹیرس ہے جس میں اس وقت ہم موجود ہیں سی ٹو میں فلیٹ نمبر سی ٹو میں بالغ اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسۃ المدینہ کا اہتمام ہے جس میں قرآن کریم قرقان شمید پڑھایا جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ تقریبا تقریباً نو بجے کے آس پاس تاکہ جو لوگ کام وغیرہ سے آتے ہیں تو وہ بھی سنجا پانی سے کارے کے کی آدمی صرف آدھے پونے گھنٹے کا یہ مدرسہ لگتا ہے اور الحمدللہ اللہ قرآن جیسی عظیم الشان نعمت سکھائی جاتی ہے ہمارے اسلامی بھائی مدرسہ الحمد للہ کرتے ہیں اور کافی اسلائنش بھائی آتے ہیں آپ سے بھی ارض ہے کہ آپ میں سے کوئی ایسا اسلائن بھائی جو قرآن پاس نہیں پڑھا ہو یا پڑھا ہو اور صحیح نہ ہو بچپن میں عورتوں سے پڑھا ہو یا تلفظ اس کا صحیح نہ ہو یا خدا نہ خاصہ خدا نہ نختہ پڑھ کر ڈھول گیا ہو تو آئیے روزانہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا سبق لیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ قرآن شریف پڑھنے لگیں گے قرآن تعزیہ کی دولت میں لگے کیونکہ روز اگر کوئی شخص تھوڑا تھوڑا وقت دیتا ہے کل میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی شخص روز ایک ڈکشنری میں سے ایک ورڈ یاد کرے ایک لفظ یاد کرے میننگ کے ساتھ ترجمے کے ساتھ کوئی لفظ یاد کرے ہاں وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو تو اگر وہ روز ایک لفظ یاد کرے تو سال گزرنے پر تین سو پینسٹھ الفاظ یاد کر چکا ہوگا اسی طرح اگر ہم روز مدرسے میں آدھا گھنٹہ لیں گے تو تھوڑا سا وقت تو ہم دیں گے لیکن یہ وقت ہمارا ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگا تو جو میرے بھائی قرآن کریم قرقان خمید پڑھنا چاہتے ہیں وہ موسٹ ویلکم آئیے ان شاء اللہ رحمان اچھے انداز سے تجویز کے ساتھ آپ کو پڑھایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا سینا مدینہ بنائے جو کچھ یہاں گفتگو ہوئی اس میں جو غلطی کوتائی ہو گئی ہو اسے معاف فرمائے اور ہم اے سا مصطفیٰ سے دینا ہم کے مارے سلام کہتے ہیں اے با مصطفیٰ سے کہہ دینا تم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے ہیں تم کو شام و دل ہارے سلام کہتے ہیں اللہ اللہ مرحبا رنگ دور کی باتیں اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ دور کی باتیں چاندین کی بلا Far <laughs>